گزارش ہے اس جواب ہے کہ عام سوال اٹھتا ہے کہ جی سکل تعلیم نہ ہوئے تو پھر علاج پہلا پہلی گل یہ ہے کہ علاج ہو رہے ہیں نا یا باہر علاج ہو رہے ہیں نا سڈے یہ علاج بیماری تو بدتر ن اگر کوئی ایک قوم غور کرے نا آخر اکبر ال آبادی فرما واللہ یہ علاج بدتر سے ہے کہ دیکھو ان ڈاکٹر اندرا اصا لانت کہڑی مبتلا ہو گیا کہ جیڑیاں بیماریاں سڈے پیو دادیا نہیں سن وہ سڈے جا گئی ہیں اے شابہ شے اوکیوے گناہ شامت کے خود ڈاکٹوی طریقہ علاج جڑا ہے نا پہلے اندھے تے غور کرو ڈاکٹوی طریقہ علاج جیچ ایک تے ظلم ہے ظلم دی انتہا ہے کیونکہ مردے لا وارث لا دے وہ مردے خانے پرے پہنے کسے دی تی ہے کسے دی پہنے کسے دی ماں ہے کسے دا پیو ہے اے لان تیونا تے تجربے کھڑے کر دینے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کس رو آگ کا مئی رہی ہائیا فرمایا مردے دی ہڈی ترونا او جی میں زندہ دی مردے واسطے حکم اے او کے نہ لے جاؤ اہستہ اہستہ ٹرو درمیانی چال چلو تو اُن تکلیف پہنچ تے جہانتی پوتر تھڑوں دے مسلمان کے جنا دے پڑھن نہ دن لاشا دی دفنا نہ انہوں وڈ ٹوک کے اور دیا شرم گا چھت پا پا کے کسی دی دھی بھینڈ بہنتی سکھ دسو یہ خدا در نے کے خدا دی رحمت دین کی رحمت کے گے میں ساری دسنا پہلے سو لو میری یہ پہلے نمبر تے تلم ہے دوسرے نمبر تے تمتہ درجے کی بےحیائی کہ شرم گاوا نال کھیڈ ہاں تیسرے نمبر تے اے لانتی طریقہ علاج ڈاکٹری ہے نا. اے جناب ایک ایک جو تاکہ میں یہ پہلے نمبر ظلم مردا ظلم مرد جینے ظلم تو کردے ہی دنیا مردے نو بلام ہی آدھے چھڈ جاتی ہے لانتی مردے نو نہیں دے کتے دے پتر ہا, بے حیا انتہا درجے دی کہ شرم گاواں کٹ کٹ کے نہ ایک دوسرے دن پھر سردے ہوں مردوں دیا اچھا تیسرے نمبر انتہا درجے دا مہنگا ہے. Equally, مہنگا انتہائی مہنگا طریقہ علاج میاں شیر ربانی رحمت اللہ فرما سڑو بےلیو فرما سڑو بےلیو اپنے حکیم <سلام> کویا کرو انتہائی مہنگا طریقہ علاج اے انتہائی ظلم جویا کرو شفا اتو چوتھی لانت اس کے چوتھی لانت یہ ہے کہ ایک بیماری کڈے گا کڈے گا بھی نہیں چھپا دے گا دس لا دے گا ہاں کر کے ہوں اگریزاں لانتی نے انہوں پتا سی اصا جہی تہذیب دے رہے ہوں یہ ہے اللہ د قرار آزاد والی تار بماریاں پلنگ تھا تھا پیلنگ ان ہسپتال نو ترقی یافتہ امور شامل کر لیا ہاں ہن دسو نہ ہونا کہ دسو یار جی راہ ات گڈیا نہ چلن ابے پمپ ہوں آخر نہیں جی راہ گڈیاں نہ چلن ابے پمپ ہوں نہیں ہند جب گرے کا مطلب ہے ہسپتال ابھی ہی ہونگے جب مریض زیادہ ہو سڈے اج تو سو سال پرانے بابے ویکو انہ دیا صحت ویکوان دیا ہاں ای شہشی ہر شاید موضوع پتر نے اس قوم نوزی دتی ہر بندہ بیمار اے شوگر بلڈ پریشر اے کالا جرکان اے ٹی بی سڈے حضرت فرماندے نے سن بہتر ٹی بی آئی سی اثا ہاں مریض گئے سن ہاں کہ یار کوئی ٹی بی دا مریض آیا گھر گھر ٹی وی آ پتہ نہیں کیا کیا لانتا ہے حضرت صاحب مینو ایک چشتی یار پھر عورتوں کا علاج کم گا نرسا نہ ہوں ڈاکٹر محک پرسا نے نا ڈاکٹر جڑیاں ہیں یہ واسطے ہیں مریضاں کو نہیں میری گل تبج ہو تن بڑے حساب جناب کرنابر ہاں ڈاکٹر نے مریضاں نہیں کیوں میں دسو ہمیشہ جے بندے دی عمر ودی تجربہ ودا کہ نہیں ودا تجربہ ج تجربہ جی ودے جہاں نرسا کوڑی عمر آیا ہوں جسے ہیں نہ چیر عمر پک دی تجربہ پک ایس ریٹائر کیوں کر دطل دا مطلب ڈاکٹر اپنے گزارے آستے اے لٹرا پٹر مال ہے کہ چلو کرو جے آ جائیے ابے نہیں وقت لبا تو اتے صرف اور ٹولہ ڈاکٹر نرسا دا کہ خود ایک جراثیم نے گندے جنو ہاتھ دے نے بیماری پی جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان بحقی بحکی امام بحاکی نے شعیب الی ایمان شریف چاقی ادیس دیا بھی میں کتاب آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ت بے حیائی سر ہوے گی نا اس وقت تو آنو اللہ تعالی ان بمارین مبتلا کرے گا جڑیا تڈیر چکی سن حضرت جی یہ سارا نظام ختم اللہ تا ہے. یاد رکھا ہے اس لئے سب تو بڑی پریشانی اس قوم واسطے پتا کی سینسی بوت بوتے جن پوج رہے ہیں کہ سائنس دا ایک بت جن پوج رہے ہیں اور خدا کے مقابلے انہیں کیا ہوا ہوں اللہ کال اس بت توڑن دا ارادہ فرما دا دا دا ہاں ہاں ہوں ویکھو ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ بندہ کدھر گئی سائنس کدر گئے ان آلات کدھر گئے جناب ترقی کدھر گئی سڑکا کدھر گئے ہیلی کاپٹر کدھر گئی بسا کدھر گئے ریل ریلو ہر شا خدا نے ترف کی مرضی پی دنیا جڑے آ ہوں اتو جچتے پینے ان مہنگائی پیٹرول ڈیزل جو یعنی سائنس تے جڑے جیڑے آخرے نے اللہ تعالی ہر آسرا توڑتا ہوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے فرماؤں گا محبوبہ جیڑی شہ دنیا عزت دے گی میں گا کرا اسلانتی قوم نے خدا دے مقابلے چ سائنس نو آزت دیتی آ عزت جیڑا دین ایمان تو برگشتا ہوں گیا ہے حفیظ جلندری نے ایک شیر چکا دیتی گل اس آخ کہ تہ آبے معاسی تھی نئی دنیا کی جا دیں مہاسی تھیں نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں ایشاب یعنی وہ آدھا کی سمجھتے سائس کی جہاں سائس ہے نا اے سائنس ایک سائنس دے سمندر کی تہ بلائی پی سن جہلا تے کفر دے سمندر نو پار ہے پھر سائس تا کپڑے گئے ہوں بابا جی اس وقت یہ نہ سوچو کہ علاج کتوں کرانا کہ تھڈو ہوڑے سوچو ان جینا کتم ہو جی جی جی بالکل سیم وہ علامت سرکاری ختم وقت بخشا رواج ختم تو بعد درجہ جا شہ خان پہ حضرت اور حضرت خروق یادو رسی اللہ تعالیٰ لیکن امیر سامنے دو نے میں آج چلا جب کا آ جائے تو تم اپنے گھروں میں بیٹھ جانا تک حضرت رضی اللہ سے زیادہ کے خبر کا سن لو نہیں بابا جی حدیث موضوع ہے بالکل اور امام جلال سیوتی الحافی فتح الحافیل الفتاحی چنو نعیم نوائم, نوائم بن حماد سنو سنو سنو سنو نعیم بن حماد ان کا نام ہے نوائم بن, بن حماد ہاں دا سنو اچھا ہاں اچھا امام کی پر یہ دسو بھی جیڑی کتاب چو پڑھ رہا ہے جی ادھر کی مسلا حل کیا لیکن میں بال نہیں سننا چاہتا تھا نہیں بابا جی ہاں ہاں بہت اچھا جی نہیں یہ فضیلت نہیں کہہ سکتے اگر اے مطلب اے استاد شگرد ند خلار دے نہ مسلے پہ تو او صرف, او صرف لوکان دے او دی اہمیت ظاہر کرنا مقصوص ہونا نہ کہ اپنے فضیلت ادار مقصود ہونا میں پہلی گل یہ پہلے تہن کیا آخیا سی میں میری گل تو سنو نا میں تو ایک سی کہ جب تک تسی پہلا اپنی اصلاح نہ کرو نہ چر خطاب نہ کرو اے بہت بڑا گنا دا کام ہو رہا ہے ہوں ویکو یہ وا فساد پی گیا کوفرے فضیلت غیر خیر بالکل اجماعی عقیدے دا مسئلہ ہے منٹ سنو, سنو. سنو جو بیان کر میں تن دس رہا نا پہلی میں تن دس رہا کہ ہاں سنو سنو سنو میں سنو میں میں تن دسنا تسان جو کچھ پہلے انتظام کرو اپنے واسطے کہ جو بیان کرنا ہو پہلے مین سنا لیا بھی اے میں بیان کر سکنا کہ نہیں پتا گل کی سنو نا ایک جی میں کرنا جی سدا جی یاد رکھنا غیر عالم غیر عالم تسا سن لو یاد کرنا کہ ساڑے امام محمد رضا تمام علماء نے فرمایا ہے غیر عالم کو باز کہنا حرام ہے صرف وہ نقل کر سکتا ہے عالم کی بات کو جس طرح وہ تصدیق کرے اس طرح وہ نقل کر سکتا ہے ہوں ایس سادہ نہ سمجھو سادہ سمجھ کے گل کر بیٹھے لیکن گل کوفر بڑی وڈی ہے کسی نو بھی نوز نبی علیہ اسلام کسی عقیدہ یاد رکھنا جڑے اجماعی مسائل ہوندے نے ان دے خلاف کوئی پام تفسیر گل آوے پام کسے روایت چاہ روایت تفسیر کی گل نو رد اجماعی مسائل رد نہیں ہو سکتے ہوں ہاں اے ہن اجماع ہے کہ علیہ السلام کی فضیلت اتو کسے نو فضیلت کوئی, سے کس کوئی روایت آوے گی اص آخان جھوٹھی روایت او دی تعویل کریں گے دے مانے تبدیل کریں گے ورنہ او ٹکرا نہیں سکتی قطعی یقینی اجماعی مسائل جو ہیں ان کے بس ہن شہ خین در اختلاف کر سکنے گل سمجھو نا امام مہادی اندر اختلاف کے اندر کلام اگر کریے تو کر سکنے روایت نوز بلا امام حضرت سارے سلام تو فضیلت تے سابت کر دی سراسر جھوٹ اے سو میں یہ ڈورو نے ڈورو گل تو سنو نا ان ڈورواں دیا کتاباں کیوں پڑھن دیا جے بندے میں کہ کسی پاس نہ پڑھوسا میں بربادی تسا یہ جو بیان کرنا میں کتاب دساگا ان پڑیا کرو یہ لانسی لوگ نے ہاں ٹیسٹا بھی میں بھیجنا آج تو کتاب چار کا فلاں نہ پا کسے مصنف دی کتاب نہیں پڑھنی کتاب پڑھنی ان لوگوں دی جڑے محفوظ لوگ سن امام غزالی دسانیف پڑنی سنو اج تو دے اج تو بعد امام غزالی تصانیف پڑھنی گمراہی گل سنو گل سنو گل سنو تے کفر دا فتوا آ چکا ہے کفر تے گمراہی دا پلند ہے ہر رول بیان ٹھیک ہے در منسور ہاں بیان قرآن گل سنو گل سنو ہوئے ہوئے ہوئے سا تو نیچریاں گل سنو نا تسا نیچری دیا کتاباں پڑھ رہے دیا پڑھو نیچری لوگ نے غلام فضول سیڈی ہو گیا جنیا نیچری ہیں روحل بیان پڑھو تیبیانے نہ جانا طبیان چو کوفر نے اللہ تعالی روحل بیان پڑھو تفسیر مظہری پڑھو درح منصور سئیے روح المانی سئی ہے تفصیل کبیر ہاں تفصیل مجری جہی ہے لیکن اتحل کرنا کہ اندر بھی بار جگہ ایسا الچھنا آنگیاں جنہوں کے ادر تابتا ضرور کرنا پڑنا ہاں باقی تسا کشت ہاں یہ ٹھیک ہے سن لیا کرو نا جی سن لیا کرو بعد پھر بولیا تاکہ وہ خلل نہ پوے میں یہ کرنا ہوں جڑی تحاویل الفتاحی نے دسیا نا رویت اچھا یہ دسو ان نے ملی کاری کا کڑا والا لکھا ہے الشا الشاہ اچھا اچھا الشا یہ ہے شیخ محمد بربن جی ال بر روی تے نہیں الشرب الری وہ تے المورد الر روی ہے میں اے دے لوگ نے انہاں دی کتاباں بالکل اج توباد نہ پڑھو میں ہن میرے کول ہیں ہاں نویم بن حماد جڑا جڑن ن... نویم بن حماد روایت کمزور نے روایت دے اندر کمزور نے نویم بن حماد جڑے نے کتاب الفتن میرے کول ہے میرے کول دو نسخے نے مختلف صافیاں دے اور دے اندر جو کچھ ہے ہمیشہ یاد رکھنا سے کتاب دا حوالہ ہوا بخاری مسلم تو الاو باقیہ اثناد ویکنی تو بعد ہمیشہ بندہ حوالہ کو نقصان کھا سک کی محدس کم کام جہا محدس کام ہوں نقل صرف وہ نقل کر دے گا روایت کر دے گا اگے ہوں پڑ نالے کاری موقوف کہ چھان بین کرے تحقیق کرے بھی آیا صحیح روایت کر ہاں اللہ سنو اللہ علامہ جلال الدین سوتی رامت اللہ اللہ جلالو دینی سی رامت اللہ جب خالی نقل کریں گے تو اس وقت نقل جہی اور وہ گے کہ وہ سنعت ویخاں گے کس طرح کی اگر وہ خود آخر روایت سہی ہے پھر وہ بہت مت گل ہوئے ہاں جب تک وہ خود توسیق نہ کرنے روایت خالی نقل جہی ہے کسی بھی امام کی جی نقل ہے مطلب توسیق کی دلیل نہیں ہوں جب تک تگور نہ میں فون کرنا انہوں نے وہ اتو دنگی آن کو تہن دے جان گے تو اور ایتھے ہمیشہ ایک میری گل یاد رکھنا جس کسی کوفر گمراہی یا کوئی گناہ ہوندہ نا جس نویت کا ہوں جس موسیقی سنو نا سنو سنو جس نوعیت ہے نا جس نوعیت کا گنا ہوں اس نوعیت کی تعبہ ہوں جس نوعیت دا کفر ہوئے اس نوعیت کی تعبا ہوں کیونکہ یہسٹا عام فیل چکی نے ان کیسٹا چفر بہت زیادہ نے گمرہیاں بہت زیادہ نے یہ ہُوا لوگوں نو آکھنا پینا ہے دسنا پینا ہے کہ بھائی یہ کیسٹا نہ سنیا جے یہ کیسٹا دندر میں اسبا کر چکیا تسا یہ کیسٹا ہوں اگو جی آنگیاں وہ تسا سننی ہاں یہ تسا ضرور کرنا پینا کیونکہ ہاں جی ہاں جی ہاں نہیں نہیں الحمد اللہ میرے خوشی ہو رہی ہے اس گل جی جی جی ہاں جی نہ میں تن ماشاء سلیم تباہ پایا تاشاء اللہ جو سن میں وہ اصل میرا نہیں اصل تُسی حق کا احترام کر رہو گل سنو میں پتا کی یاد کر رہا میں پیانا کہ تسا امر چ میرے نال وڈے دے حق نال کوئی وڈا نہیں ہو سکتا حق تو رب کی طرفوں آیا ان کون ہو سکتا ہاں بس یہ نہیں نہیں ات دے رہے ہاں ات دے رہا ہاں میں خود اس مذہب دا بندہ وا کہ مینو کوئی حق دسے نا تو چھتر مار کے بھی شکد دسے